جواد رو کتابت, اور رو کتابت, رہنم سے کتابت دا سابت دے جائز دے ادارا جمہور اور مسلک دے ہدا دے جائز اور سمانا کی کتابت تقسیب رکھے سنو اور تقسیب تکھو پسمانا تابے امر کرو خزام نب تدیناٹ بقسمہ قسم فنون کی فدی کی شروع شروع مقصود اماب امداد عورت کے پہچان پھر کلیا کرمبانی ہالم ذکر کیبد اللہ دمالوان کتابت لاگ رہے تھے تقریر کریں پورا حجر او دلیل نے جواب اللہ بابا ہر چیز ہر خبر اور نبی وسلم ہر خبر پہ چاوکھنا باں سکن دواد بلاسوں کو سب میں لے کر والے مرید کتابت نمبر سات تحفظ نے سرچہ سلیقے میں فتح کی دی عرد و حفظ ہوں کتابت نمبر ست نہ فلمس کی دی پہروانی نہ بہورا بہن داما استیذ دی گریبی بہورا نہ اوریہ دو کہ وہ زیادہ اور زیادہ فناہت نی قریش جو قریشوں نے نکلو وہ ویل ما تہم یہ وقالو اتتوب کولشن سمے تسما وہ مرتے ہو تسما وہ ودکتا ہر خبر اج دی اوریہ نبی نے سلام نہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی سلام بنا یہ تقلم فلغذ و رضا خبر کے کل <سؤال> حالت <سؤال> دو کی کل پہانت خوشارے کی مسد ہر خبر نکل رہی تھی وہ خبر خل حالت پہانت دغزب کی طاقت غزب و رضا کل خبر کی حالت دو وسیقی اور کلا چائے کے احتماد د ختائشتہ نو غلط حالت خوشارے کیم سب کتابیں بلکہ مہاراشٹر لکھ ردا ف د رابل وختې نبی سماتهفوس کوي د خپل منار مې بدلکو بیامه خ او نه برم د کاغ د وا سره په د کار دغ د پووس کوي په دګ د ده کې لالاره سور لااصلله سره ما مري د قې شو دوخه مملک من کړ ځکه ماطرقبه د کوی ده ماهکرکه دعملې د قی شو نبی سر سررانته دې منلم ذې کونه او د ما تغا بردندي کانو في غذ اشارہ امر ادنا استحباب کہ حالت کا ذبی کہ رضا بھی اللہ پہ ہر حالت کی نیوزی نے دیکھ لی چمنا ہر حالت کی کہا بھی کہ اللہ سے کن مگر رشتہ خبر ہے صحیح خبریں رضالت ف جواب کتابت کی راہ کی چاہسو آرتا ہادی کرمر کم آر بل انسان چاہی سور کا چوری کا ہدیس واور چوری کی دیا زید زیر رہ تو اللہ سور اللہ علیہ وسلم امرنا اللہ روشیا بشیا تو امر کرنے بےرسرام کی مندر کی سر دا سا رف مہا بیان آکم ہریش رازی گرکڑی کی مسلم رواتے لا تب آئی قرآر ملکی تمان سے لا تب غیر القرآن قرآن گیران فرم کم کل کیا چائے قرآن زمانہ شہر کہ حالت کے صاحبہ معلوم نہ چارج نہ واحدہ نہ امر راغ نہ دارگی با بخاری باپ مستقر شاہ دار کے صاحبا دالی رزن ہو صاحبہ بخاری کے برائشی نہ صاحبا دارگی دبو بکرہ جہاں کی تابدیات پوج نبن سمپسمال کے لکھ لیشے ہوا گن روایتی پدی والی امنا عبدالبر البر گن رواد ذکر خریدی فتح باسلمان امام دارمی سن تاریخی کی رواد فتح مانا ذکر خریدی داہک کو ماحول بحالت کے بعد آگے نے فتح رواد منسوخ یاد تدبی حیثیت مانے جاگی کتابت خفی دواحد جلسر مائی پیو وہ صحیفہ کی نبی نہ سمجھے نہ صحیفہ کی نہ مری گئی دا دا باب واحد واحد خفیو تو فرد یو زیم کی کہ مطلب نا ملا تک تو قرآن کی صحیح فت القرآن حاصل داش ہو چار کری نا ہو صحیح فت القران کی کہ محاذ دے کر دوران کی مری آ مری آرخلہ کا چار چتو پترکی کی تاوت ندو من آسو پیدو پتہ کی تاوت نکال سابت خیا من سوخخ تدبی اشتہادی داغ چد چیت نتر اور لم اب نسبات و منسوخ کر دیشی کی ماغذا کارتا دامر کو چمکتا امر کے نبی اسلام چدا سے بندر کی لالت بشیمن حدیث بہا ہو سیفی نے اران کو تو. توجیم دا کیشی